دوسرا باب مقصد فراموشی اور اس کے نتائج اصول و مقاصد کی اہمیت کسی خاص اور اہم مقصد کی علمبردار جماعت کی زندگی اس بات پر موقوف ہے کہ اس کی نگاہ اپنے مقصد اور نصب العین پر اچھی طرح جمی رہے اور مقصد و نصب العین پر نگاہ کا جمع رہنا اس بات پر موقوف ہے کہ اس مقصد تک پہنچنے کے جو اصول ہیں انہیں یہ جماعت دل و جان سے عزیز رکھتی ہو اگر اس کے افراد میں اپنے مقصد کا گہرا عشق اور اپنے اصول کا گہرا یقین موجود ہو تو موت اس کو آنکھیں نہیں دکھا سکتی یہ عشق و یقین اس بات کی ضمانت ہے کہ اس جماعت سے عزت و اقبال منہ نہیں موڑ سکتے اور پھر اسی عشق و یقین کا یہ لازمی اور فطری تقاضا ہے کہ جماعت کا اجتماعی نظم و نسق اس کے اپنے ہاتھوں میں ہو وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس صورت حال کو برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی ایسا اجتماعی نظم اس پر مسلط ہو جو اس کے محبوب اصولوں پر تعمیر نہ کیا گیا ہو اور اگر سوئے اتفاق سے اس پر کبھی ایسے دن آ ہی پڑے تو اس کا ایک ایک فرد اس مچھلی کی طرح بے قرار ہو رہے گا جس کو پانی سے نکال کر خشکی پر ڈال دیا گیا ہو اور اپنے مقصد سے اپنے اصول اور اپنے نظام حیات کی محبت اسے موت کی بازی کھیلنے پر مجبور کر دے گی وہ رائے جلوقت نظام کے خلاف سراپا اضطراب بن جائے گا اور اس کے ساتھ کسی قسم کے اختیاری تعاون یا مداہنت کا تصور تک اس کے لیے ناقابل برداشت ہوگا کیونکہ وہ جانتا ہوگا کہ میرا انفرادی اور اجتماعی زندگی کا تشخص جن اصولوں سے قائم ہے ان کا اسی نظام قاہر نے گلا گھونٹ رکھا ہے یہ اضطراب سکون سے اسی وقت بدل سکے گا جب کہ وہ اس نظام میں غیر کی دھجیاں بکھیر چکا ہوگا اس کے برخلاف اگر کسی جماعت کے اندر اپنے اصولوں کا یقین مرجھا گیا اور اپنے مقصد و نصب العین کا عشق بے جان ہو گیا ہو تو یہ اس کے مٹ جانے کی ناقابل انکار علامت ہے اس کم یقینی اور سرد مہری کے نتیجے میں اگر اس کے اندر کسی دوسرے نظام کے ساتھ تعاون اور مداہنت کا رجحان ابھر آئے تو اس پر ہرگز کوئی تعجب نہ کرنا چاہیے اور کسی ایسے رجحان کا ابھر آنا اس کے سوا اور کوئی مانا نہیں رکھتا کہ حیات ملی کے محافظوں نے خزانے کی کنجیاں دشمنوں کے حوالے کر دیں اور اب اس پونجی کا لٹ جانا بس کوئی دن کی بات ہے جسے کوئی موجزہ ہی روک سکتا ہو تو روک سکے پھر چونکہ زوال ہو یا کمال اس دنیا میں کسی کی فطرت میں ٹھہراؤ نہیں ہے اس لیے اس کے یقین و عشق میں اس کا زوال یا اس زوال کا عمل اپنی رفتار سے برابر آگے بڑھتا جاتا ہے اور آخرکار ایک مقام پر پہنچ کر وہ اس لٹی ہوئی پونجی کے لٹ جانے کے احساس کو بھی لوٹ لیتا ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب افراد جماعت میں کسی دوسرے اصول و نظام زندگی کی غلامی کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے جب وہ تعاون اور مداہنت کی بھی حدیں پاند چکے ہوتے ہیں جب انہیں اپنا اصولی اور اخلاقی موقف ہی نہیں یاد رہ جاتا جب وہ اپنے مقصد اور اصول سے اتنے بیگانہ ہو جاتے ہیں کہ ان کا عملی رویہ تو ان چیزوں کے غلط اور ناقابل قبول ہونے کی گواہی دینے ہی لگتا ہے ان کو نظری طور پر بھی یہ گوارا نہیں رہ جاتا کہ معاشرے اور مملکت کی باگڈور ڈور پھر سے ان اصولوں کے ہاتھ میں دے دیے جانے کی کوئی جدوجہد کی جائے اور اگر کسی گوشے سے اس طرح کی کوئی پکار بلند ہو بھی جاتی ہے تو وہ اسے حیرت کے کانوں سے سنتے اور اختلاف و اناد کی زبانوں سے اس کا جواب دیتے ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر جماعت بحثیت ایک اصولی جماعت ہونے کے فنا ہو جاتی ہے اور اس کے نالائق فرزند اپنے ہی ہاتھوں اسے قبر کی گہرائیوں میں سلا دیتے ہیں ان دونوں مؤخر و ذکر صورتوں میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جماعت مادی حیثیت سے بھی بے نام و نمود ہو جائے اور دنیا کی دولت اور سیاست میں اس کے لیے کوئی جگہ باقی نہ رہ جائے اس کے برعکس یہ ع ممکن ہے کہ عام مادی تدبیروں پر عمل کر کے وہ اقوام عالم کی سطح میں ایک نمایاں اور عظیم الشان پوزیشن کی مالک ہو جائے اس کے پاس حکومت کا وقار ہو دولت کی شان و شوکت ہو قومی اقتدار اور بین الاقوامی روب ہو لیکن اپنی ان تمام شوقتوں اور عظمتوں کے باوجود اس مقصد اور ان اصولوں کے نقطے نظر سے جن پر اس جماعت کی بنیاد قائم تھی اس کا وجود و عدم برابر ہے جن اصولوں کی لاش ان کے پیروں تلے روندی جا رہی ہو ان کو اس سے کیا بحث کہ وہ ذلت کی خاک پر ہے یا عظمت کے آسمان پر ان کو اگر بحث ہے تو صرف اس بات سے کہ زندگی کے میدان میں ہمیں غالب و کار فرما بنانے کی اس کے افراد کے دلوں میں کتنی لگن ہے اور وہ اس کے لیے اپنی جان اپنے مال اپنے سرائے اور اپنی قوتوں کی کتنی قربانیاں دے رہے ہیں لیکن اگر یہ کچھ نہیں ہے تو اپنی زبان حال سے یہ اصول ان سے اپنی بے تعلقی کا اعلان کر دیں گے اور پھر انصاف و دیانت کا کھلا تقاضا یہ ہوگا کہ یہ لوگ بھی اپنی طرف سے اس اعلان کے برحق ہونے کی تصدیق کر دیں اب ان کے لیے یہ کسی طرح بھی جائز نہیں رہ جاتا کہ وہ ان اصولوں کا نام بدستور اب بھی لیتے جائیں اور اپنے آپ کو اس جماعتی لقب سے موصوم کرتے رہیں جو کبھی ان اصولوں کی صحیح نمائندگی کے سبب ہی انہیں ملا تھا کیونکہ اب وہ ان کے نمائندے باقی نہ رہے اصول اسلام کی شرکت بیداری اس اصولی حقیقت کا اطلاق دنیا کی ہر جماعت پر ہوتا ہے امت مسلمہ بھی اس کلیے سے کسی طرح مستثنا نہیں ہو سکتی اس کی بھی اپنی واقعی زندگی کا دار و مدار اول و آخر اپنے اصل مقصد وجود اور اپنے اصول حیات ہی پر ہے اس کے لیے بھی اپنے اصولوں کی اہمیت ویسی ہی ہے جیسی کہ کسی اور جماعت کے لیے اس کے اصولوں کی ہو سکتی ہے بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ کیونکہ زندگی کے دوسرے مسلکوں کے مقابلے میں اسلامی مسلک حیات کی ایک ممتاز نوعیت ہے وہ ایک ایسی خصوصیت کا حامل ہے جو کسی اور مسلک یا پھر کسی اور عظم اور نظام میں نہیں پائی جاتی دنیا میں اسلام کے علاوہ دوسرے جتنے بھی نظام پیش کیے گئے ہیں وہ سب انسان کے اپنے دماغ کی پیداوار ہیں اس لیے مزید غور و فکر اور نئے تجربات اور معلومات کی روشنی میں ان کے اندر ترمیم کی گنجائش ہمیشہ موجود رہتی ہے حتیٰ کہ ضرورت جب مجبور کر دیتی ہے تو ان میں کتنے ہی بیرونی اصولوں کا پیبند بھی لگایا جاتا ہے جس پر ان کے مخلص سے مخلص اور پرجوش سے پرجوش عقیدت مندوں کو بھی عموماً کسی احتجاج کا خیال تک نہیں آتا لیکن اسلام کا معاملہ اس باب میں بالکل دوسرا ہے اس کا دعویٰ ہے کہ میرا پیش کیا ہوا مسل کے حیات اور میرے اصول کسی انسانی دماغ کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ یہ اس علیم و خبیر کے تجویز فرمائے ہوئے ہیں جو نو انسانی کے فطری تقاضوں اس کی انفرادی اور اجتماعی مصلحتوں اور اس کی تمام داخلی اور خارجی ضرورتوں کا صحیح اندازہ داں ہے اور جس کی نگاہ سے انسانی سرشت کا کوئی گوشہ بھی مخفی نہیں اس لیے یہ مسلک کامل عدل اور توازن کا مسلک ہے فطرت کے ٹھوس حقائق پر مبنی ہے عالمگیر اور جہانی ہے وقت اور جگہ کی حد بندیوں سے آزاد اور کسی ترمیم کی ضرورت سے ہمیشہ کے لیے بے نیاز ہے بشری علوم و افکار اور نئے سے نئے تجربات اور معلومات اس کی کسی ایک اصل پر بھی کبھی انگلی نہیں رکھ سکتے اس لیے اگر کسی نے اس کی پیروی کا دعویٰ رکھتے ہوئے بھی ایسی کوئی جسارت کرنی چاہی تو اس کا شمار اس کے باغیوں میں ہوگا نہ کہ فرما برداروں میں کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کا یہ رویہ بہت سخت اور سر تا سر آمرانہ ہے لیکن یہ بات وہی شخص کہہ سکتا ہے جو یا تو اسلام کے اس دعوے ہی کا منکر ہو کہ وہ ایک خداوندی مسلک کے حیات ہے یا پھر وہ حقیقت اور گمان میں فرق ہی کرنا نہ جانتا ہو اور علم الہی کو علم انسانی پر قیاس کرتا ہو ورنہ اس سے بڑا عقلی دیوالیہ پن اور کیا ہوگا کہ ایک شخص یہ بھی کہتا ہو کہ اسلام کے پیش کیے ہوئے اصولوں کا سر چشمہ علم علا ہی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہو کہ یہ اصول قابل ترمیم بھی ہو سکتے ہیں اس مسلک کے حیات کا کٹر سے کٹر مخالف بھی ازرو انصاف کسی کو یہ حق آزادی نہیں دے سکتا کہ ایک طرف تو وہ اسلام کی عقیدت کا دم بھرے دوسری طرف اس کے اصولوں پر عمل جراحی بھی کرتا پھرے ہاں اس کو یہ آزادی ہر وقت حاصل ہے کہ وہ سرے سے اسلام ہی کو چھوڑ دے اگر اس کے پورے دعوے کی پوری سچائی میں اسے تردد ہو اور اس کے نزدیک اس کے اصول ترمیم و اصلاح کے محتاج ہوں اس فرق کو ذہن نشین کر لینے کے بعد یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر کسی اور جماعت کے لیے اپنے مسلک کے مخالف اصولوں سے تعاون حاصل کرنا ممکن ہو یا مصالحت ممکن ہو مگر اسلام کے نام پر بننے والی جماعت کے لیے تو کسی غیر اسلامی نظام زندگی سے مصالحت یا مداہنت کا تصور بھی حرام ہے چنانچہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور ملت اسلامیہ کی بنیادیں بھری جا رہی تھیں تو اس کو مخالف کیمپ سے اس پالیسی کے اختیار کر لینے کی بار بار ترغیب ملتی رہی مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قطعی ہدایت تھی کہ پیغمبر اور ان کے ساتھی اس ترغیب کو ہرگز خاطر میں نہ لائیں مثلاً اس کیمپ نے اپنی اسلام دشمن تدبیروں اور سرگرمیوں کو کسی طرح بھی کامیاب ہوتے نہ دیکھا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے یہ تجویز رکھی کہ بے قرآن غور او بدل ہوں سورہ یونس اس قرآن کے بجائے کوئی اور دوسری کتاب لائیے یا پھر اس میں رد و بدل کر دیجئے اس تجویز کے پیش کرنے والوں کا منشا صاف ظاہر ہے دراصل یہ ایک تجویز یا مطالبے سے زیادہ ان کی طرف سے ایک پیشکش تھی ان کا مدعا یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیمات میں ہمارے مشرکانہ افکار و عقائد کے لیے بھی کوئی گنجائش نکال دیں تو ہم ان کی مخالفت سے باز آ جائیں اور ان کی بات مان کر ان کے پیرو بن جائیں ان کی اس تجویز یا پیشکش کا جو جواب اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دلایا وہ یہ تھا قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ من تِلْقَائِ نَفْسِ اِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُحَا إِلَيَّا سورہ یونس آیہ نمبر پندرہ ان سے کہہ دو کہ مجھے اس بات کا قطعاً کوئی استحقاق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس قرآن میں کوئی رد و بدل کر دوں میں تو بس اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی جاتی ہے اصولی اور بنیادی باتیں تو خیر بڑی چیز ہوتی ہیں اللہ تعالی نے تو اپنے پیغمبر کو اس بات سے بھی پوری سختی سے خبردار کر دیا تھا کہ خواہ حالات کا تقاضا اور وقت کی مصلحت کچھ ہی کیوں نہ ہو وہ شریعت کے کسی ایک جزوی قانون کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے انحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل اللہ الیک سورہ مائدہ ایت نمبر 49 اے پیغمبر ان کے درمیان اس قانون کے مطابق فیصلہ کرو جسے اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو اور دیکھو اس بات سے ہوشیار رہو کہ کہیں یہ لوگ تم کو اس ہدایت کے کسی جز سے غافل کر کے فتنے میں نہ ڈال دیں جس کو اللہ تعالی نے تم پر اتارا ہے یہ تو اسلامی تعلیمات میں کسی بنیادی یا جزوی ترمیم کو خواہش اور کوشش کا مطالبہ تھا اس کے بعد دوسرے درجے پر ان کی ایک اور خواہش اور کوشش ہوئی اور وہ یہ کہ کاش محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین کے بارے میں مداہنت سے کام لیں تو وہ بھی یہی پالیسی اختیار کریں ود لو فی الد ہنون القلم آیا نمبر نو اور یوں یہ کشمکش ختم ہو جائے متاہنت سے کام لینے کا مطلب یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شرک کی تردید سے باز آ جائیں اور اپنی دعوت توحید کو صرف اس باتی پہلو سے پیش کرنے پر اکتفا کر لیں گویا ان کی پہلی تجویز یا پیشکش اسلام کو اور شرک کا آمیزہ بنا لینے کی خواہش تھی تو دوسری پیشکش اسلام اور شرک کے پر امن باہمی وجود کی خواہش تھی مگر جس طرح پہلی کے منظور کر لیے جانے کو ناممکن فرمایا گیا اسی طرح دوسری خواہش کو بھی یک لخت ٹھکرا دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم دیا کہ اس طرح کی باتیں ہرگز نہ مانے فلاکن یہ قرآنی تصریحات اسلام کے اصولوں ہی کا نہیں بلکہ اس کی جمی تعلیمات اور اس کے مخصوص مزاج سب کا مقام بالکل واضح طور سے متعین کر دیتی ہیں ان کے بعد کسی شخص کو یہ کہنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جاتی کہ اسلام کو اپنا لینے یا اپنائے رکھنے کے باوجود اس کے اصولوں کی پیروی میں انسان آزاد ہے اور حسب ضرورت ان میں ترمیم کر سکتا ہے مقصد شناسی کا معیاری نمونہ امن آج امت مسلمہ کی جو حالت بھی ہو مگر اپنی زندگی کے آغاز میں ہر با اصول جماعت کی طرح یہ جماعت بھی اپنے مقصد کا گہرا عشق اور اپنے اصولوں کا سچا یقین لے کر اٹھی تھی اور اس طرح اٹھی کہ رکاوٹوں کی کوئی بڑی سے بڑی چٹان بھی اس کا رخ موڑ نہ سکی اس راہ میں اسے کیا کچھ پیش نہیں آیا جانی اور مالی مصیبتوں نے اس پر یورش کی سخت ترین خطرات نے دن کا سکون اس کا برہم ہوا قید و بند کی آزمائشوں دکھائی مگر تاریخ گواہ ہے اور اس گواہی کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا کہ ہولناک مسائب اور مشکلات کے اس امڑتے طوفان میں بھی یہ جماعت اپنے اصل موقع سے ایک انچ ہٹنے پر بھی کبھی راضی نہیں ہوئی حالانکہ اگر وہ مصالحت اور مداحنت کو ذرا بھی راہ دیتی تو یہ سارا ہنگامہ مسائل ایک دم سرد پڑ جاتا دن رات کی بے اطمینانیاں امن اور سکون سے بدل جاتی ہیں. معاشی تنگیاں بھی دور ہو جاتی ہیں اور پورا عرب اس کی سیاسی برتری کو بھی بڑی آسانی سے تسلیم کر لیتا جیسا کہ تاریخ بتاتی ہے اور قرآن کے کھلے ہوئے اشارات سے ثابت ہوتا ہے لیکن اس کے لیڈر اور پیرو بھی جانتے تھے کہ یہ مداہنت یعنی شرک اور توحید کے پرامن باہمی وجود کی دعوت ان کے لیے موت کی دعوت ہے کیونکہ اپنے اصولوں کو چھوڑ دینے کے بعد ہمارا وجود اپنے مقصد کے لحاظ سے بالکل بے مانا ہو کر رہ جائے گا اس لیے یہ لوگ آگ اور خون کے طوفان میں بھی اپنے مرکز پر جمے رہے اور حالات کی کوئی سازگاری یا مسلحت انہیں اپنے مسلک سے بال برابر بھی نہ ہٹا سکی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے تمام ہنگامی مسلوں مادی مسلحتوں ظاہری تدبیروں اور وقت و ماحول کے تقاضوں سے آنکھیں بند کر لی ہیں بس ایک جنون ہے جس نے انہیں عقل و دانش کا دشمن بنا ڈالا ہے چنانچہ اس زمانے کے سیاست دانوں اور مدبروں کا متفقہ فیصلہ ان کے بارے میں یہی تھا کہ انہیں ان کے دین نے فریب میں مبتلا کر رکھا ہے دینہم اور یہ کہ وہ صفہا ہیں اگرچہ دنیا نے جلد ہی اس خود فریبی اور صفحت کی حقیقت دیکھ لی اور زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ تاریخ انسانی کا وہ حیرت انگیز انقلاب وجود میں آیا جس کی منطقی توجی کرنے میں بڑی بڑی عقلیں دنگ ہیں جن کو اپنے گھروں میں بھی سر چھپانے کی جگہ نہ ملتی تھی قصر و کسرا کے تاج ان کے قدموں میں آ پڑے اور ایک صدی بھی ختم نہ ہونے پائی تھی کہ وہ یورپ ایشیا اور افریقہ کے بیشتر حصوں پر چھا گئے صرف ان کی زمینوں پر ہی نہیں بلکہ وہاں رہنے والوں کے دلوں اور دماغوں پر بھی یہ سب کچھ یقیناً اس گہری فدویت اور وفاداری کے تفیل ہوا جو ان کے دلوں میں اپنے مقصد وجود اور اپنے اصول حیات کے لیے موجود تھی اور جس نے انہیں انہی کے لیے جینا اور مرنا سکھا دیا تھا مقصد شناسی کا زوال اسلام کے اس ابتدائی دور کے گزر جانے کے بعد اس امت پر وہ دور آیا جب اس کے افراد کے ذہنوں میں اپنے مقصد زندگی کے نقوش ماند پڑنے شروع ہو گئے اور مختلف اسباب کے تحت ان کے اندر مداہنت کی بیماری جڑ پکڑنے لگی اور زمانے کے ساتھ ساتھ برابر ترقی کرتی گئی غیر اسلامی اصول و نظریات مسلمانوں میں اس طرح پھیلنے لگے جیسے کسی دریا کا بند ٹوٹ گیا ہو ان کی روک تھام کے لیے علمائے حق کی طرف سے بہت کچھ کوششیں بھی ہوتی رہیں مگر نہ تربیت یافتہ عوام کی خام مذہبیت اور حکومتوں کی نافرض فرض شناسی نے ان کوششوں کو پوری طرح کامیاب نہ ہونے دیا اور یہ بیماری مسلم معاشرے کے اندر آہستہ آہستہ اسلامی اصول و افکار کی جڑیں کھوکھ کرتی رہی جب تک اس جماعت کا سیاسی اقتدار قائم رہا اس وقت تک تو ان اصولوں کے بارے میں اس نے مجموعی حیثیت سے خود فراموشی اور خود کشی کی راہ اختیار نہیں کی مگر جب سیاسی زوال نے بھی اسے آ لیا تو اس فکری زوال کی تیز رفتاری سیلاب سے باتیں کرنے لگی اور ہوتے ہوتے اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ یہ جماعت اپنے آپ کو گویا پہچانتی بھی نہیں ہے اس کے افراد کی بہت بڑی اکثریت اپنے اصول اور مقاصد اپنے مسلک اور اپنے وجود کی غرض و وغیرہ کو اس طرح بھول چکی ہے کہ اگر ان چیزوں کو سامنے رکھا جائے تو وہ نہ صرف یہ کہ ان سے اجنبیت محسوس کرتی ہے بلکہ بسا اوقات پورے اطمینان اور اتعائے تحقیق کے ساتھ اس کو غیر اسلام یا زائد اسلام ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگتی ہے جو چیزیں ان اصولوں کے بالکل مخالف ہے وہ ان پر دیوانہ وار ٹوٹی پڑتی ہیں اور انہیں مطابق اسلام قرار دینے پر مصر ہو جاتی ہیں نتیجہ یہ ہے کہ ان کی تمام تر جد و جہد اپنے ہی مقصد حیات کی پامالی میں صرف ہو رہی ہے اگرچہ خوش فہمی یہ ہے کہ یہ سب کچھ اسلام اور امت مسلمہ کی سرفرازی کا باعث ہوگا بظاہر یہ محض ایک دعویٰ ہے مگر یہ دعویٰ ایسا ہے جو دلیل سے بے نیاز ہے اللہ نے جس کی پیشانی پر دو آنکھیں دی ہیں وہ خود یہ دیکھ سکتا ہے کہ حقیقت واقعہ اس کے سوا کچھ اور ہے ہی نہیں اس سے انکار نہیں کہ ایک چھوٹی سی اقلیت ایسے لوگوں کی بھی اس جماعت میں موجود ہے جو بحمد اللہ خود فراموشی اور خود کشی کے اس مقام تک ابھی نہیں پہنچی ہے بلکہ اس کی نگاہ اپنے نسب العین کے جلووں سے ابھی تک آشنا ہے اور وہ اسلام کے اصول و مقاصد کی یاد اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہے لیکن انکار اس بات کا بھی تو نہیں کیا جا سکتا کہ اس خود اقلیت کے بیشتر افراد کا حال بھی عملی نقطہ نگاہ سے کچھ قابل اطمینان نہیں اور ان کے اندر یہ یاد محض ایک متبرک یادگار بن کر رہ گئی ہے جس میں زندگی کی حرارت یا تو رہی نہیں یا اتنی مدھم پڑ چکی ہے کہ محسوس نہیں ہوتی حالات کی سادگاری اور مخالف قوتوں کی قہاری نے ان کے سروں میں وہ سودا ہی باقی نہیں رہنے دیا جس کے بغیر کسی بڑے مقصد اور اصول کا نام لینا زیب نہیں دیا کرتا اس لیے ان لوگوں نے بھی خاموش مصالحت کی پر امن روش اختیار کر رکھی ہے اور اس بات کی احتیاط رکھنا گویا ان کی مستقل پالیسی بن گئی ہے کہ ان پر سیاست و تدبر کی طرف سے مذہبی جنون ہونے کا الزام نہ لگنے پائے یا پھر مذہبی مجنون ہونے کا الزام نہ لگنے پائے وہ دیکھتے اور جانتے سب کچھ ہیں مگر اپنے کو یہ سمجھا کر خاموش ہیں کہ دین میں آسانی رکھی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں قرار دیا ہے بلکہ ایسے اقدام اور عمل سے باز رہنے کی وصیت فرمائی ہے جس میں ہلاکت ہو امت نکمت بقدر رحمت کے قانون کی زد میں ان حالات میں یہ جماعت اگر آج دنیا جاو و اقبال کی مالک ہوتی تو بھی اسلام کو اس سے کوئی دلچسپی نہ کوئی وکات نہیں رکھتا ہے اس کو تو جو کچھ بحث اور دلچسپی ہے صرف اپنی اقامت سے ہے اس نصب العین کو پس پشت ڈال کر اس کے نام لینے والوں نے ہفت کلیم کی شہنشاہی بھی حاصل کر لی تو اسے اس کے کس کام کی مگر قدرت نے یہ چیز بھی تو آج ان کے پاس باقی نہیں رہنے دی انہوں نے اپنے مقصد وجود کو دیوار پر پھینک کر جو کچھ پایا وہ محکومی یا نیم محکومی کا وہ داغ ہے جو ہر جماعت کی پیشانی پر تو لگ سکتا ہے مگر سلطان کائنات کی پارٹی حزب اللہ کی پیشانی پر ہرگز نہیں لگ سکتا یہ داغ اتنا ہے کہ ہر دیکھنے والے کو اس پر حیرت ہوتی ہے ٹھیک اسی طرح جس طرح کہ امت کے ابتدائی دور میں اس کے عروج کو دیکھ کر حیرت ہوا کرتی تھی یعنی عروج و زوال کے عام فلسفے کی روح سے امت مسلمہ کا عروج بھی ایک معجزہ تھا اور اب اس کا زوال بھی ایک جوابی معجزہ ہے عقلیں نہ اس غیر معمولی اقبال کی کوئی اطمینان بخش توجی کر پاتی ہیں اور نہ اس غیر معمولی ادبار کی حد یہ ہے کہ خود اس امت کی بہت بڑی اکثریت بھی حیرت زدہ ہے کہ یہ کیا سے کیا ہو گیا وہ رہ رہ کر یہ سوچتی ہے کہ آخر ہماری ایسی زبوں حالی کا سبب کیا ہے ہمیں یہ تسلیم ہے کہ ہمارے ایمان میں کمزوری آ گئی ہے ہم بدعمل ہو گئے ہیں ہمارے خلاف تباہ ہو چکے ہیں ہم احکام دین سے غافل ہیں یہ سب کچھ صحیح مگر پھر بھی برے بھلے جیسے بھی ہیں آج اس دنیا میں صرف ہم توحید کے تنہا علمبردار ہیں ہم اگر سر جھکاتے ہیں تو خدا ہی کے سامنے جھکاتے ہیں اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلقہ اطاعت ہے تو صرف ہماری گردنوں میں ہے اس کے احکام پر اگر کچھ عمل کرتے ہیں تو ہم ہی کرتے ہیں اور ہمارے بالمقابل ساری دنیا کافر و مشرف ہے خدا کی باغی اور توحید کی منکر ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف اور قرآن کی دشمن ہے پھر یہ کیا بات ہے کہ ہم پست اور وہ سربلند ہم مفلس اور وہ دولت مند ہم زلیل و خار اور وہ صاحب ہم غلام و محکوم اور وہ آزاد و حکمران، حالانکہ ہم بہرحال غیروں کی بنسبت اللہ سے زیادہ قریب ہیں تو ان کے مقابلے میں <تصفح> <تصفح> الہی کے زیادہ مستحق ہم تھے نہ کہ وہ یہ حیران کن سوال دراصل اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہم قوموں کے عروج و زوال کے اس فلسفے سے ناواقف ہو گئے ہیں جسے قرآن حکیم نے بیان فرمایا ہے ورنہ طبعی اور اخلاقی دونوں حیثیتوں سے ہم ٹھیک اسی مقام پر ہیں جہاں ہمیں ہونا چاہیے تھا صورت واقعہ یہ ہے کہ زندگی کے میدان میں دو قسم کے قوانین کار فرما ہیں ایک تو قوانین طبعی دوسرے قوانین اخلاقی قوموں کے اٹھانے اور گرانے میں یہ دونوں ہی قسم کے قوانین کام کرتے ہیں مگر دونوں میں ایک فرق ہے اور وہ یہ کہ تنہا قوانین نے تو ایک قوم کو میدان مقابلہ میں فتح و غلبہ دلا سکتے ہیں لیکن قوانین نے اخلاقی میں مشیت نے یہ قوت نہیں رکھی ہے کہ وہ تبی قوانین کی تھوڑی بہت مدد لیے بغیر بھی اکیلے ہی کسی قوم کو غالب و فتح مند بنا دیں قوانین اخلاقی کو دراصل قوموں کی باہمی کشمکش اور جنگی مارکوں میں خصوصی اختیار فیصلہ کا مقام حاصل ہے اور اس خصوصی اختیار کا استعمال وہ تبعی قوانین اور مادی قوتوں کی موجودگی ہی میں کرتے ہیں یعنی اگر دونوں فریق جنگ صرف مادی تیاریوں کے ساتھ نبرداز ہو تو فتح اس کی ہوگی جو لڑائی کے اسباب اور ذرائع زیادہ لے کر میدان مقابلے میں آیا ہوگا اور اگر ایک طرف صرف مادی قوتیں ہوں اور دوسری طرف محض اخلاقی اور روحانی قوتیں ہوں تو فریق ثانی کا شکست کھانا یقینی ہے بلکہ اسباب و عل کی اس دنیا میں فی واقع یہ مقابلہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے لیکن اگر مادی تدابیر اور اسباب و ذرائع کے اعتبار سے دونوں فریق برابر ہوں مگر ساتھ ہی ایک فریق اخلاقی قوتوں سے بھی مسلح ہو تو بلا شب کو شبہ اسی کو غلبہ حاصل ہوگا اور ان کی اخلاقی قوتیں بڑھ کر اس جنگ کا فیصلہ اس کے حق میں کر دیں گی جیسے فریقین کی یکساں مادی سروسامان کے باعث بظاہر کبھی ختم ہی نہیں ہونی چاہیے تھیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر قرآنی تصریحات تو یہاں تک بتاتی ہیں کہ اگر مادی وسائل میں وہ فرق مخالف کا دسواں حصہ بھی ہو تو اس کی اخلاقی قوتیں خصوصی اختیار فیصلہ بن کر اسے فتح بنا دیتی ہیں اور یہ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ قوتیں اللہ تعالی کی غیبی مدد اور ماں فوق طبیعی نصرت کا ذریعہ بن جاتی ہیں بشرتے کے ایک طرف تو اس نے اپنے مقدور بھر مادی وسائل اور تدابیر سے کام لینے میں دریغ نہ کیا ہو اور دوسری طرف اپنے ایمان کو خوب راسخ اور اپنے اعمال کو صالح بنا لیا ہو یا یوں کہیے کہ اس کے اندر اپنے اصولوں کا حقیقی عشق اور اپنے مسلک زندگی کا زندہ جنون موجود ہے اس غیبی مدد اور مافوق طبعی طبی نصرت کے اللہ تعالی کی طرف سے شریف وعدے کیے گئے ہیں مثلاً کم من سرحل وَلَا وَلَا عمران آیا نمبر ایک سو انتالیس کتنی ہی چھوٹی بڑی جماعتوں پر اللہ تعالی کے حکم سے غالب ہوتی ہیں نہ سست پڑھو اور نہ غمگین تم ہی اونچے رہو گے بشرطے کہ تم مؤمن ہو یکم من کم عشرونا سوبرونا یغ میں سورہ انفال آیت نمبر پینسٹھ سرح انفال آیت نمبر پینسٹھ اگر تمہارے بیس ثابت قدم اشخاص ہوں گے تو وہ دو سو پر غالب آ جائیں گے سرہ امبیا آیت نمبر ایک سو پانچ یقینا زمین کے وارث میرے صالح بندے ہی ہوں گے چھپن اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کو اور مومنوں کو اپنا ساتھی بناے گا تو بے شک اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے اس غیبی مدد کے ظہور کی مثالیں ہر دور میں پائی جا سکتی ہیں خود اس امت کی ابتدائی تاریخ قسم کے واقعات سے لبریز ہے بدرو احزاب اور احزاب و حنین کے مارکوں میں خدا کی ان دیکھی فوجوں نے جو کرشمے انجام دیے قرآن کے صفحوں میں وہ آج بھی محفوظ ہیں یہ ہے مخصوص زابطہ کسی مومن گروہ کے عروج کا اور یہی مخصوص ضابطہ تھا جس نے امت مسلمہ کا ابتدائی دور غیر معمولی عظمت و سربلندی کا دور بنا دیا تھا لیکن جہاں دوسری اہل ایمان جماعتوں کی طرح اس جماعت کو بھی قدرت کی یہ خصوصی نظر عنایت حاصل ہے وہی اس کی ذمہ, ذمہ داریاں بھی بہت نازک ہیں اور اس کے اس خاص وعدے کے ساتھ ایک خاص وعید سے بھی باخبر کیا جا چکا ہے جس کی طرف سے افسوس ہے کہ اس نے اپنے کان بند کر لیے ہیں اور یہی کان بند کر لینا ہی دراصل اس کے لیے غلط فہمیوں اور ہلاکتوں کا باعث بنا ہے اور وہ سوال پیدا کر دیا گیا ہے جس کا ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں اس اجمال کی شرح یہ ہے کہ قرآن نے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور رحمتوں کا جو قانون بیان فرمایا ہے اس کی روح سے جس فرد یا گروہ پر اللہ تعالی کا فضل و کرم جتنا ہی زیادہ ہوتا ہے اس فضل و کرم کی ناشکری یعنی احکام الہی سے بے پرواہی برتنے پر اس کی پکڑ بھی اتنی ہی زیادہ سخت اور ہولناک ہوتی ہے محکومی اور نامرادی کی جتنی سزا وہ دوسری قوموں کو برے اعمال کی پاداش میں دیا کرتا ہے اتنے برے اعمال کے ارتکاب پر اس قوم کی اس سے دگنی یا کئی گنی سزائیں دیتا ہے جو اس کے کچھ مخصوص انعامات سے سرفراز کی جا چکی ہو قرآن حکیم کی چند شہادتیں سنیے سب سے پہلے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی مقام کو لے لیجئے جن سے بڑھ کر محبوب اور مقرب بندہ عالم وجود میں آیا ہی نہیں مگر یہ اس محبوب ترین بندے کو مخاطب کر کے کہا گیا تھا وَلَوْ لَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئٍ قَلِيلًا اِذَلْ لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاتِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا <نَصِرًا> بنی اسرائیل نمبر اگر ہم تم کو حق پر ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ ایسا ہو جاتا تو یقینا ہم اس وقت تم کو زندگی اور موت دونوں میں دوہرا عذاب چکھاتے پھر تم ہمارے خلاف کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے دوسری مثال ازواج متحرات کی لیجیے ان کو جہاں یہ رتبہ بخشا گیا تھا کہ وہ امہات المؤمنین ہیں اور ان کی حیثیت عام عورتوں جیسی نہیں ہے یا النبی لستنک احد من النساء صورت الحضاب میں کہا گیا تھا نیز یہ کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی صدق دل سے تابع داری کریں اور اچھے کام کریں تو عام لوگوں کی بنسبت ان کو دوبرا اجر۔ ان کو دگنا ازر ملے گا جو کوئی کھلی بے حیا کی مرتکب ہو اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا افراد بعد قوموں کی مثال لیجئے یہودی وہ قوم ہے جس پر مدتوں انعامات کی بارشیں ہوتی رہی ہیں جس کو دشمن سے بچانے کے لیے سمندر خشک کر دیا گیا جس کی معاشی مشکلات کے وقت من و سلوا کا نزول ہوتا رہا بیابانوں میں جس کے سر پر رحمت کے فرشتے سے بدلیوں کی طرح چھتریاں تانے ساتھ ساتھ چلتے رہے اور جس کو تمام اقوام عالم پر برتری دی گئی تھی لیکن جب اسی سربلند اور محبوب جماعت اور موجودہ تورات کے لفظوں میں خدا کی اپنی قوم نے اپنے عہد بندگی کو فراموش کر دیا اور احکام الہی سے سرتابی کر کے فسق و فجور میں غرق ہو گئی تو اس پر اللہ کا غزب ٹوٹ پڑا اور اس طرح ٹوٹا کہ یہ قوم پہلے جتنی سربلند تھی اب اتنی ذلیل ہو گئی جس قدر محبوب تھی اب اسی قدر مقصوب ہو رہی قرض یہ اللہ تعالیٰ کی ایک کبھی نہ بدلنے والی سنت ہے کہ اس کی نکمت بقدر رحمت ہوا کرتی ہے اور جیسا کہ چاہیے یہ سنت ٹھیک ٹھیک عدل پر مبنی ہے چنانچہ عام انسانی فطرت بھی اس روش پر عمل پیرا ہے ہم ایک اجنبی آدمی سے اس حسن سلوک کے امیدوار نہیں ہوتے جس کی امید ہمیں اپنے اعزا سے ہوتی ہے ایک غیر شخص اگر ہماری باتوں کو نہیں مانتا یا اس کی تقزیب اور مخالفت کرتا ہے تو ہم اس پر زیادہ رنجیدہ یا مشتعل نہیں ہوتے لیکن یہی بات اگر اپنے کسی نمک خار نوکر یا ناز پروردہ بیٹے سے سرزد ہو جائے تو اس وقت ہمارے غم و غصے کے انتہا نہیں رہتی اور ہم اس کی اس حرکت کا وہ جواب دیتے ہیں جو ایک غیر آدمی کو کبھی نہیں دے سکتے اس فرق کی وجہ بالکل کھلی ہوئی ہے غیر کی مخالفت کا مطلب زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ ایک سچی بات کا منکر اور دشمن ہے لیکن اس یگانے کی مخالفت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مخالفت حق کے ساتھ نمک حرامی بھی موجود ہے اور یہ وہ جرم ہے جسے انسانیت کا ضمیر کبھی معاف نہیں کرتا بالکل یہی اصول اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے بارے میں برتنا ہے اور ان افراد یا اقوام کو جو اس کی مخصوص عنایتوں سے سرفراز ہونے کے باوجود اس کے احکام کی مخالفت پر اتراتی ہیں عالم عام حالت کی بنسبت نسبت دگنی سزائیں دیتا ہے کیونکہ وہ بیک وقت دو جرموں کی مرتکب ہوتی ہے ایک تو مخالفت حق کی دوسرے احسان فراموشی اور نمک حرامی کی اسی سنت الہی کی روشنی میں امت مسلمہ کے ماضی اور حال کا جائزہ لینا چاہیے اللہ تعالی کا اس امت کے ساتھ کیا معاملہ رہا ہے کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس نے اس امت کو تقریباً وہ ساری نعمتیں بھی بخشیں جو اس سے پہلے دوسری تمام امتوں کو دی تھی اور ان کے علاوہ وہ نعمتیں تھیں وہ نعمتیں بھی جو اب تک کسی اور امت کو نہیں ملی تھیں آخر یہ سارے جہاں کی امامت کا منصب اور سب سے بہتر امت ہونے کا اعزاز یہ امت و الناس کے خطابات یہ اقمال دین اور اتمام نعمت کے انعامات اس سے پہلے کسی اور امت کو کبھی نہیں ملے تھے اور اگر نہیں اور یقینا نہیں تو پھر غور کیجئے کہ اس امت کی ذمہ داریاں کتنی بھاری ہوں گی اور ان ذمہ داریوں کو چھوڑ بیٹھنے کے نتائج کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں جزا و سزا کا جو قانون اللہ تعالی کے محبوب ترین پیغمبر اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محترم ازواج کے حق میں بھی اتنا بے لچک تھا وہ دوسروں کے بارے میں کوئی نرمی دکھا سکتا ہے اگر اس بہترین امت کا عملی ریکارڈ ویسا ہی یا قریب قریب ویسا ہی ہے جیسے کہ جس کے لیے وہ مبوس کی گئی تھی تو یقیناً اسے اپنے موجودہ زبوں حالی پر تعجب کرنے کا پورا حق ہے لیکن اگر وہ اپنے مقصود وجود سے غافل ہو چکی ہے تو پھر اسے تعجب اپنی حالت پر نہیں بلکہ اپنی سادہ لوہی اور اپنی خوش فہمی پر کرنا چاہیے آخر قدرت نے کب اور کس پر ظلم کیا ہے جو آج وہ اس امت کے بارے میں انصاف کو بھول گئی ہو اور بھول کر اسے بلا وجہ پتی کے گڑھے میں ڈھکیل رہی ہو ذرا دیکھ تو لیجئے کہ اس امت کی ذمہ داری کیا تھی اور اس وقت وہ اسے کس طرح سے ادا کر رہی ہے اس کی ذمہ داریوں کا ضروری تعارف تو اگرچہ ابھی پچھلے باب میں نظروں سے گزر چکا ہے لیکن مناسب ہوگا کہ بعض اور تصریحات بھی سن لی جائیں قرآن مجید مسلمانوں سے کہتا ہے اتبعو ما انزل علیکم من ربکم ولا تتبعو من دونہی اولیاء تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کرو اور اسے چھوڑ کر دوسرے جھوٹے خدا مندوں کا اتباع نہ کرو مسلمانوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے اور اسے کارزار حیات میں کون سا کردار ادا کرنا ہے قرآن مجید کا صرف یہی ایک جملہ اس سوال کا مثبت اور منفی ہر پہلو سے جواب دے دیتا ہے اس سے یہ بھی صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور یہ بھی کہ کیا نہیں کرنا چاہیے ایک طرف تو وہ ہر حکم اور ہر ہدایت جو اللہ تعالی کی طرف سے آئی اس کے لیے واجب ہے خواہ اس کا تعلق عقائد سے ہو اور عبادات سے ہو خواہ اخلاق اور معاملات سے انفرادی مسائل سے ہو یا اجتماعی مسائل سے مسجد اور مدرسے سے ہو یا گھر اور بازار سے اسمبلی اور پارلیمنٹ سے ہو یا بزمِ صلاح اور میدان جنگ سے غرض کوئی موقع ہو یہی احکام و ہدایات اس کے نظریوں کی بنیاد ہوں گے یہی اس کے رویے کا فیصلہ کریں گے اور انہی کا پابند ہو کر اسے رہنا پڑے گا دوسری طرف اپنے اس حقیقی مالک کے سوا اگر کسی اور جانب سے کوئی نظیر کوئی نظریہ کوئی اسوا کوئی ضابطہ کوئی فیصلہ اس کے سامنے آتا ہے تو وہ لازماً اس کے لیے قابل رد ہے جیسا ضروری اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے ہر حکم کو بجا لائے ٹھیک ویسا ہی ضروری امر یہ بھی ہے کہ ہر بیرونی شے کو دیوار پر دے مارے قرآن کے اس مطالبے کو سننے کے بعد دو ہی راہیں اختیار کی جا سکتی ہیں یا تو اس کا انکار کیا جائے یا پھر غیر مشروط طریقے پر سرے تسلیم خم کر دیا جائے انکار کرنے کے معنی جس طرح یہ ہے کہ انسان قرآن کو حق نہیں مانتا اور امر و حکم کو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص نہیں سمجھتا اسی طرح اس مطالبے کو غیر مشروط طریقے پر تسلیم کرنے کے معنی یہ ہیں کہ تسلیم کرنے والا قرآن کو برحق تو مانتا ہی ہے وہ اس بات کا بھی قرار اور اعلان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی ایک ہدایت کی بھی پابندی سے گریز نہ کرے گا یہ ایک بالکل کھلی ہوئی اور سادہ سی حقیقت ہے کہ جس سے کسی اختلاف کی بابت سوچا بھی نہیں جا سکتا اب اس حقیقت کے ہوتے ہوئے دین کی صرف بعض پابندیوں کو قبول کرنے اور بعض سے قطرہ کر نکل جانے کا رویہ جتنا غیر معقول اور مذہب خیز ہو سکتا ہے اس کا اندازہ کرنا مشکل نہیں جہاں تک قرآن کا تعلق ہے اس نے تو ایسی بین بین کی روش اختیار کرنے والوں کو اپنا فیصلہ انصاف أو السريح اللفظوم السناار الكاهي أف تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خز في الحياة الدنيا ويوم القيامةة يردون إلى أشد العذاب سررة البقررى. کیا تم کتاب الہی کی بعض باتوں کو مانتے ہو اور بعض کو نہیں مانتے سو so, ایسا کرنے والوں کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ دنیا میں, اور خار ہوں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف امر کا, کا قطعی ثبوت ہے کہ اس کا مطالبہ کامل سوالگی کا ہے یعنی وہ کچھ بھی کہے اس پر اور صرف اسی پر عمل ہونا ضروری ہے اس نے اپنے پیرو کے لیے زندگی کے مختلف شعبوں میں جو حدیں قائم کر دی ہیں ان کے آگے قدم اٹھانے کی ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ایسا کرنے والوں کو وہ ظالم قرار دیتا ہے وَمَن حدود اللہی هم الظَّالِمُونَ صورت البقرہ اس لیے قرآن پر ایمان لانے اور مسلم ہونے کے مطلب کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر جو کچھ ہے اس کے کسی ادنا سے ادنا جز کو بھی ترق نہیں کیا جا سکتا اب ذرا ایک نظر ایک سرسری نظر یہ بھی دیکھ ڈالیے کہ یہ امت اپنے اس ذمہ داری کو کس طرح پورا کر رہی ہے دماغ کو تمام خارجی تأثرات سے آزاد کر کے میں انزلہ پر اول سے آخر تک نظر ڈال جائیے اور اس کے بعد امت کے پورے عملی رویے کا گہرا جائزہ لیجئے۔ پھر اندازہ کیجئے کہ قرآن کے احکام پر عمل ہو رہا ہے چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جو مسلمان ہوتے ہوئے بھی اسلام کے اعلان باغی اور اس کے اصولوں کے سچائی کے منکر ہیں یا جن کی زندگی کے لمحات ایک ایک کر کے اسلامی قوانین کے توڑنے بلکہ مٹانی ہی میں صرف ہوتے ہیں اور جن کو فقہی اصطلاح میں فاصق و فاضر کہا جاتا ہے ان افراد اور حلقوں کی طرف نگاہ دوڑائیے جو نیکی اور تقوا پر اور ایمان و عمل کے لحاظ سے اگلی صفوں میں شمار کیے جاتے ہیں یہاں بھی آپ کو جو کچھ دکھائی دے سکتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ ان احکام الہی سے جن کا تعلق انفرادی زندگی سے ہے وہ غفلت نہیں برتتے نمازوں اور روزوں کی پوری پوری پابندی ہوتی ہے اور وظائف کی کثرت ہے زکوٰۃ و صدقات ادا ہو رہے ہیں جھوٹ غیبت بدگوئی اور بہتان تراشی سے زبان آلودہ ہونے نہیں پاتی کہ و غرور نمود و ریا خیانت ظلم اور غذب رشوت اور حرام خورے اور فتنہ فساد کے دھبوں سے ان کے ایمان کا دامن پاک رہتا ہے لیکن ان تمام باتوں کے باوجود جہاں تک دین کے اجتماعی احکام کا اور مسائل کا تعلق ہے اس سے غفلت اور بے کا حال ان حلقوں میں بھی وہی ہے جو غیر متقی حلقوں میں نظر آتا ہے قرآن نے اگر زندگی کے صرف انفرادی پہلو سے بحث کی ہوتی تب تو بلا شبہ اس طرح اتباع قرآن کا حقاع ہو جاتا مگر وہ تو زندگی کے اجتماعی مسائل کو بھی اتنی ہی اہمیت کے ساتھ لیتا ہے جتنی اہمیت سے اس نے انفرادی مسائل کو لیا ہے اس نے نماز روزے حج اور زکوط کے فرائض ادا کرنے اور دیانت امانت راست گوئی اخلاص وفا عہد حسن سلوک اقل حلال وغیرہ اخلاق فاضلہ پر کار بند ہونے کی ہدایتیں دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق اور آقائی اور فرما روائی کا مستحق نہیں اسی لیے اس کو اپنا آقا اور سلطان مانو لا الہ الا اللہ یا پھر ان الحكم الا لله سوره يوسف الا له الخلق والامر سوره اعراف ان اعبد الله واجتنب الطاغوت سوره نحل خدائی اور فرما روائی کے ان تمام جھوٹے مدعیوں کے دعوے تسلیم کرنے سے انکار کر دو جو خدا کی بادشاہت سے باغی ہو کر اس کی رایا پر اپنا حکم چلاتے ہیں وقد امروا ان يكفروا به ان لوگوں کا کہنا نہ مانو جو اللہ کے حقوق سے غافل اور اس کی حدوں کو توڑنے والے ہیں جب فیصلہ کرو تو احکام الہی کے مطابق کرو جب اپنا فیصلہ کراؤ تو انہیں احکام کے تحت کام کرنے والی عدالتوں سے کرواؤ ورنہ غیر الہی قوانین کی عدالت میں اپنا معاملہ لے جانے والا منافق ہوتا ہے یوریدون اور قوانینِ الٰہی کو چھوڑ کر ان قوانینِ الٰہی کے ان قوانین کے مطابق فیصلہ کرنے والا ظالم فاسق اور کافر ہے وَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ کسی برائی اور کسی ظلم کو پروان چڑھانے میں کسی طرح کا تاو نہ کرو. لا تعاونوا على الاثم والعدوان کفر کے علم برداروں سے لڑو یہاں تک کہ کفر کا علم سرنگوں ہو جائے اور اللہ ہی کی اطاعت رہ جائے وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله جو کوئی اللہ اور اس کے رسول سے لڑے اس سے اللہ کی زمین پر زندہ رہنے کا حق چھین لو انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويستعون في الارض فسادا ان يقتلوا جو چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دو والتارقو والتارقو جو بدکاری کرے اس کو سوڑوں سو کی سزا زنا کا جھوٹا الزام لگائے اس کو اسی در لگاؤ لدینہ یار فج لمانی نہ جلدا جو کوئی کسی کو آمدن قتل کرے اس کی بھی گردن اڑا دو یا ایوہ الدینہ آمن قطب علی کمل قسفت بیٹھنے کے نتائج کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں یا ایو الدینہ آمنو کتب علی القصاص فی سف الحر الفرو غرض یہ اور انہی جیسے بے شمار احکام شریعت ایسے بھی ہیں جو ہماری انفرادی زندگی سے آگے بڑھ کر ہماری اجتماعی زندگی کو بھی اپنا پابند بنا کر رکھنا چاہتے ہیں اور یہ سب کے سب اسی قرآن میں موجود ہیں جس میں نماز روزے کے احکام درج ہیں اسی لیے جب تک ان احکام پر بھی عمل نہ کیا جائے یہ کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ اتباع دین اور عمل بالقرآن کا حق ادا ہو رہا ہے اس حقیقت کے پیش نظر اس جماعت کے لیے جس نے اللہ کی کتاب پر پورا پورا عمل کرنے کا عہد کیا ہے یہ سارے احکام بھی بالیقین اسی طرح واجب التعمل ہیں جس طرح وہ دوسری قسم کے احکام بلکہ امر واقعی تو یہ ہے کہ اپنی ساری اہمیتوں کی بنا پر ان میں سے اکثر احکام ایسے ہیں جو مدار ایمان اور شرط نجات ہیں اس لیے وہ ایک مسلمان کے لیے اولین توجہ کے مستحق ہیں لیکن خالص دینی اور متقی حلقوں میں بھی ان پر عمل کا سراغ ملنا تو درکنار عمل کی خواہش کا وجود بھی تقریباً نایاف سا ہے آج ہمارا معبود اور شہنشاہ اللہ تعالیٰ ضرور ہے مگر مسجد کی چار دیواریاں اس کی معبودیت اور شہنشاہیت کی آخری حدیں ہیں اور مسجد سے باہر ہمارے آقا ہمارے حکمران وہ لوگ ہیں جو ہماری ہی طرح مخلوق ہیں اور خود بھی اسی ایک حاکم حقیقی کے قانون کی پیروی کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں ان میں سے اکثر تو وہ ہیں جو اللہ رسول کے علانیہ باغی اور کفر و زلال کے امام ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو مسلمان ہیں لیکن ایسے مسلمان جنہوں نے اللہ کے ان حقوق کو جن کا تعلق دنیا میں انسانوں کی اختیاری زندگی سے ہے اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے قریب قریب ارباب دو دون اللہ کو اپنا صاحب امر و حکم بنائے ہوئے ہے اب اس کے لیے قانون وہ ہے جو یہ خداوند ارضی نافذ کریں۔ نہ نا کہ وہ جو کتاب و سنت میں ہے پھر جب انسانی زندگی کے ایسے بنیادی مسئلے میں اس امت نے پہلے مداہنت کی اور بالآخر تعاون کی پالیسی اختیار کر لی اور اپنے ہی جیسے انسانوں کے ہاتھ میں اپنے نظام سیاست کی باغیں دے کر انہیں کو اپنا صاحب امر تسلیم کر لیا تو اس کے وہ بہت سے مسائل زندگی جن کا تعلق براہ راست حکومت سے ہوا کرتا ہے آپ سے آپ غیر اسلامی بنیادوں پر طے ہونے لگے اب اس کے کتنے ہی اصول زندگی اس کے سیاسی نظریات اس کے معاشی تصورات اور اس کے عمرانی افکار کی بنیاد بدل ہی گئی اور اس کی زندگی کا پورا ڈھانچہ اور مسائل زندگی پر غور و فکر کرنے کا طرز ہی کچھ اور ہو گیا اب وہ اللہ وحدب لا شریک کی غیر منقسم حاکمیت کے بجائے انسانوں کی حاکمیت کی دائیں اور علمبردار ہے اب وہ اس نظام زندگی کو جو اپنے اصول و فریغ میں سر تاپا غیر اسلامی غیر قرآنی بلکہ کافرانہ ہے نہ صرف انگیز کر رہی ہے بلکہ اس کی مشین چلانے میں مسابقت دکھا رہی ہے اب اس کے افراد نہایت اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قوانین کو چھوڑ کر انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق فیصلہ کرتے اور کراتے ہیں حالانکہ انہیں علم ہے کہ اس معاملے میں اللہ کا حکم یہ نہیں ہے اب ارتداد چوری زنا, بہتان اور قتل کے جرائم کی سزائیں کہیں بھی نہیں دی جاتی خصوصاً وہ سزائیں جو کتاب و سنت میں مقرر ہیں حالانکہ انہوں نے اپنے فرما روای حقیقی سے عہد کیا تھا اور وفاداری کا حلف اٹھایا تھا کہ ہم ان تعزیرات کو جاری کریں گے اس طرح قرآن کا ایک بڑا حصہ صرف کتابت اور تلاوت کے لیے محدود ہو کر رہ گیا ہے اور اس کے ماننے والوں کی عملی زندگی سے اس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہا اگر ہمارے اندر قرآن تعلیمات کا سچا فہم اور اسلام کی صحیح بصیرت موجود ہو اور نفس کی چال بازیوں نے ہماری روح ایمانی کو تھپکیاں دے کر نہ سلایا ہو تو یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ قرآن کے ساتھ ہم بڑی حد تک وہی سلوک کر رہے ہیں جو اہل کتاب نے تورات اور انجیل کے ساتھ کیا تھا البتہ قرآن اللہ تعالی کا چونکہ آخری ہدایت نامہ تھا جس کے باعث اس نے خود اس کی حفاظت کا وعدہ کر رکھا ہے اس لیے یہ تو ممکن نہیں کہ گزشتہ آسمانی کتابوں کی طرح اس کتاب میں بھی لفظوں کا رد و بدل اور عبادتوں کی کاٹ چھانٹ کی کوئی جسارت کامیاب ہو سکے لیکن اس کے علاوہ کوئی اور ظلم اور خیانت ایسی نہیں ہے جو دوسری امتوں نے اپنے صحیفوں کے ساتھ روا رکھی ہو اور مسلمان اس سے باز رہے ہوں۔ عملی طور پر انہوں نے قرآن کے ایک حصے کو فراموش کر رکھا ہے۔ مراحل زندگی میں اس کو آگے رکھنے کی بجائے پیٹ پیچھے رکھ چھوڑا ہے۔ اور کچھ اقرار اور کچھ انکار کی روش پورے اتمنان کے ساتھ چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے۔ کوئی وجہ نہیں کہ قدرت افطمین ببعض الکتابی و تق کا الزام ایک محدود معنی ہی میں سے ہی ان پر عائد نہ کرے اور پھر خزین فی الحیات دنیا کی اس پاداش کا انہیں مستحق نہ ٹھہرائے جس کا اس قانون کا اس کا قانون مطالبہ کرتا ہے